असलाकुम आज लेक्चर 18 में हम करेंगे कुछ मजे का काम हम देखेंगे जावा की ग्राफिक्स केपेबिलिटी ٹو ڈی ڈفرینٹ گرافکس دیکھیں گے دیکھیں گے کہ یہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں گرافکس کا کام جو ہے وہ خالی جی یو آئی بیسڈ نہیں ہوتا آپ اپنے ویب پہ یہ گرافکس استعمال کر سکتے ہیں ایپلیٹس کی فام میں بھی بہت سارے گرافکس بنا سکتے ہیں تو آج جو بیسیکلی ہمارے لیکچر کا تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جاوا کی گرافکس کیپبلٹی کیا ہے آپ بھی کچھ چیزیں دیکھ کے حیران گے جیسے میں ہوا تھا کہ کیا, کیا, کیا کام کیے جا سکتے ہیں اور پھر بہت ہی بیسک لیول سے سارے کام کیسے جب ہمیں ایک اس کا سمجھ آ جائے گا طریقہ کہ سکرین پہ کسی چیز کو کیسے لانا ہے تو پھر یہ اب آپ کی اپنی پروگرامنگ کیپیبلٹیز ہیں کہ آپ کیا کچھ بنا چھوڑتے ہیں تو بات شروع کرنے سے پہلے گرافکس کو سمجھنے سے پہلے سٹارٹ ہم آج لیں گے ایک ڈیمو سے یہ ایک ایپلیٹ ہے جو کہ ویب بیسڈ ایک ایس ٹی پیج سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ایپلیٹ ایس ٹی پیج میں سے نظر آ رہا ہے تو ہم بھی ویب ڈیزائن کا کورس پڑھ رہے ہیں ہم بھی اس طرح کے پیجز بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا ہیوی ہو جاتے ہیں وہ بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن یہ ہے کہ اس ایپلیٹ کو ہم دکھائیں گے اس میں جاوا کی جو ٹو ڈی گرافکس کیپیبلٹیز ہیں ان کو بہت ڈیٹیل سے ان کی ڈیمو دی گئی ہے تو اس ڈیمونسٹریشن سے آج آپ آج کے لیکچر کا سٹارٹ لیں گے تو اسکرین پہ اس وقت آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں جاوا ٹو ڈی کی ڈیمونسٹریشن اسکرین پہ کچھ فونٹ کی کمپیوٹر کی اسکرین پہ ہمارے پاس بےتحاشا کلر اویلیبل ہوتے ہیں ٹی وی پہ تھوڑا سا کلرز کا اور فونٹس کا تھوڑا سا ڈفرینس ہو سکتا ہے تو جب آپ اس کو بیسٹ دیکھیں گے وہ آپ اپنے کمپیوٹر اسکرینس پہ دیکھیں گے لیکن ریفرنس پیپر اور ڈیمو کے لیے آپ اس وقت اس کو بھی دیکھیں تو آپ کے سامنے اسکرین اس پہ ڈفرینٹ کلرز کی جو جا ٹو میں کیپیبلٹی ہے بےتحاشا کلرز بنا سکتے ہیں اس میں نئے کلرز یوز کر سکتے ہیں بہت سارا کام کر سکتے ہیں اس طرح کی آپ کے سامنے چل سکتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باکسز اور آپ کے سامنے یہ روٹیٹ کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں ڈفرنٹ ٹائپ کے کمپوزٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں آپ کے سامنے جو نظر آ رہے ہیں بےتحاشا فونٹس آپ یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو ایون اپنی فونڈ کریٹ کر سکتے ہیں جاوا ٹو ڈی آپ کو بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی فونٹس بلٹ ان فارم میں بھی دیتا ہے بہت ساری فونس ہم یوز کر سکتے ہیں ان کی ڈفرینٹ کو دیکھ ہیں امیجس کے بارے میں بات کریں ایک ڈیوک جو جاوا کا میسکاٹ ہے اس وقت بھاگتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اور بہت سارے ٹائپ کے اور امیجز آپ دیکھ سکتے ہیں جو باٹم پہ ایک ڈیوک ہے وہ کچھ سرفنگ کا اس وقت مظاہرہ کر رہا ہے تو اس طرح کی ہم اینیمیشنس اور چیزیں جاوا کے اندر بنا سکتے ہیں گیمس میں یوز کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹس پہ یوز کر سکتے ہیں انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو ٹو ڈی کیپبلیٹیز میں آتی ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کا لائن ورک کلاک دیکھ رہے ہیں آپ ڈفرینٹ شیپس دیکھ رہے ہیں یہ آپ کام کر سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے جو ایک نظر آ ہے باؤنسنگ بالس کی ایک ڈیمو ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے بالس آپ کے سامنے باؤنس کر رہے ہیں ایک کے اندر اور آپ جس طرح سے ان کو چاہیں چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ نمبر آف پالس انکریز بھی کر کیے جا سکتے ہیں ان کی اسپیڈ کم زیادہ کی جا سکتی ہے سو دیز آر آل ود ان دا کیپیبلٹیز آف جواب ٹو کے پینٹنگس ڈفرنٹ آپ رائٹ سائڈ پہ آپ کو دیکھیں تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی ٹیکسچرس رینٹونگ کوالٹی سب بہت ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے ڈپینڈ کہ آپ کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں 2d کے اندر پاتھس بنا سکتے ہیں ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی شیپس وہاں سے بنائی جا سکتی ہیں اور کمپیوٹر گرافکس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا بہت سارے میتھمیٹیکل ٹرانسفارمس کمپلیکس ٹائپ مطلب شیئر آپ کرتے ہوں گے اسکیلنگ کرتے ہوں گے روٹیشن کرتے ہوں گے تو ٹو ڈی کے اندر جاوا ٹو ڈی کے اندر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس بلٹ ان ہے میتھڈ کالس کے اندر یعنی اگر آپ ایک فگر ہے اس کو شیئر کرنا ہے یا اس کو اسکیل کرنا ہے یا اس کو روٹیٹ کرنا ہے تو آپ سمپلی ایک میتھڈ کال کریں اور وہ وہاں پہ سکیلنگ یا ویسی شیئر یا ویسی روٹیشن شروع ہو جائے گی اور ان ساری چیزوں کو آبویسلی آپ ڈفرینٹ ایونٹس کے اوپر لکھ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ میں اس وقت یہاں پہ ڈفرینٹ ایونٹس کو بٹنس کو کلک جب کرتا ہوں تو ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی ٹرانسفارمیشن ہونے شروع ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے دیکھیں جاوا ٹو کی گرافکس کیپیبلٹیز بہت سارے ٹائپ کے ڈیفرنٹ گرافکس آپ بنا سکتے ہیں انیمیشنس بنا سکتے ہیں گیمز بنا سکتے ہیں نیٹ کے اوپر جائیے بہت سارے آپ کو فری گیمنگ سائٹس ملیں گی جہاں پہ جاوا کے ڈیفرنٹ ایپلیٹس کے اندر آپ گیمز کھیل سکتے ہوں گے میں خود کچھ گیمز کبھی کھیلتا رہا ہوں جب اپنے یونیورسٹی uh, میں تھا یا کالج لائف uh, میں تھا, تو جاوا کی ڈفرینٹ گیمز آپ کو ملیں گی اور uh, آپ بھی ان کو کھیل سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے ان نے بنایا کیسے جاتا ہے تو بیسیکلی ہم دیکھیں گے کہ جاوا کی گرافکس کی کیپیبلٹیز کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اسکرین پہ ہم اگر ایک چیز کو ڈسپلے کرنا سیکھ لیں تو اس کے بعد اگر ہمیں ڈسپلے کرنا آ تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹرائنگل ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں ریکٹینگل ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں کیا چیز ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں تو ہم جاوا کی جو گرافکس کیپیبلٹی ہے اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے ذہن میں بالکل آپ اگر آپ اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لیں کہ جس طرح پینٹر کا ایک کینوس ہوتا ہے اس کینوس پہ جس طرح سے پینٹنگ ہوتی ہے جاوا 2 ڈی کے اندر بھی ویسے ہی پینٹنگ ہوتی ہے بہت سارے آپ نے یہاں پہ کمپوننٹس دیکھے ہوں گے جو کہ سکرین پہ نظر آتے ہیں جیسے بٹن ہے جو ہے پینل ہے جو ٹیکس فیلڈ ہے یہ جب ہم سکرین پہ ان کو وزیبل کراتے ہیں کیلکولیٹر آپ نے بنایا تھا اس میں بٹنس تھے ٹیکسٹ فیلڈ تھیں جب ہم نے اسکرین پہ وزیبل کیا تھا تو اسکرین پہ دکھا دیا تھا اپنے آپ کو اسکرین پہ پینٹ کر دیا تھا تو یہ سارا کام کیسے ہوتا ہے یہ خود سے اپنے آپ کو کیسے کر لیتے ہیں اور اگر ہم نے اپنی کچھ چیزوں کو پینٹ کرانا ہو تو ہم کیا کام خود سے کریں گے کیا ایگزٹنگ کیپیبلیٹیز یوز کر سکتے ہیں یہ بات ہم آج کریں گے تھوڑی سی جاوا کی گرافکس کے اندر گرافکس اسٹوڈیو کے اندر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جاوا میں گرافکس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ خود سے ڈرا ہو جاتی ہے کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ڈرا کرنی پڑتی ہیں اس بارے میں ذرا سا دیکھتے ہیں اسکرین پہ آپ کو اس وقت ایک ونڈو سی نظر آ رہی ہے جس پہ کچھ اسکوائرس ہیں اوول ہے کچھ بٹن ہے یہ کیا چیز ہے بیسیکلی جو ونڈو ہے جاوا کے اندر اٹس لائک اے پینٹرس کینوس جو آپ کا جے فریم یا جے پینل ہوتا ہے اسی طرح سے آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ایک پینٹر کا کینوس ہے جس کے اوپر پینٹر پینٹ کرتا ہے اس کینوس کے اوپر کچھ ہم رکھ سکتے ہیں پری ڈیفائنڈ انسٹرومنٹس پر ڈیفائنڈ کمپوننٹ جیسے جے بٹن وغیرہ ہے اور کچھ چیزیں ہم خود پینٹ کر سکتے ہیں جیسے ریکٹینگل ہے جب ہم جے فریم کو وزیبل کرتے ہیں تو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو پینٹ کرتا ہے اب اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس میں سے کچھ چیزیں تو آٹومیٹکلی پینٹ ہو جاتی ہیں جیسے جاوا کے کمپونیٹس ہیں تو جے بٹن جب آپ فریم کو وزبل کرتے ہیں تو جے بٹن آپ کو اسکرین پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ٹیکسٹ فیلڈ کو فریم کے اندر ڈالتے ہیں اور فریم کو وزبل کرتے ہیں تو ٹیکسٹ فیلڈ آپ کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے تو جاوا کے جو کمپونیٹس ہیں یہ تو اپنے آپ کو خود ہی وزیبل کروا لیتے ہیں اپنے آپ کو خود ہی اسکرین پہ پینٹ کروا لیتے ہیں ہمیں کچھ ایکسپلسٹ کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اگر ہم نے اس طرح کی کوئی ڈرائنگ کرنی ہے جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ یہ اسکوائر نظر آ رہے ہیں اوول نظر آ رہے ہیں تو یہ کام پروگرامر کی رسپانسبلٹی ہے بار بار میں نے اس کو اگزامپل دی اس کو کہ یہ ہمارے پاس کینوس ہے جیسے پینٹر کا کینوس ہوتا ہے تو پینٹر کے کینوس سے کیا انالجی ہے دیکھیں جب ہمارے پاس جے پینل یا جے فریم ہوتا ہے تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے وہ بیک گراؤنڈ کی وہ بیک گراؤنڈ بیسیکلی ایک طرح کا ہمارا کینوس ہے اور اس کینوس پہ ہم یہ چیزیں ڈرا کریں گے بار بار جو میں یہیں پہ ریپیٹ کروں گا کہ جو جاوا کے کمپونیٹس ہیں ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود سے ریڈرا کر لیتے ہیں جو ہمارے اپنے سیلف کمپونیٹس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خود سے ریڈرا نہیں کرتے ان کو ہمیں خود سے ڈرا کرنا پڑتا ہے دو کوشچن یہاں پہ ہمارے سامنے آتے ہیں ہاؤ ٹو ری پینٹ اینڈ وین ٹو ری پینٹ یعنی کہ پینٹ کیسے کیا جائے اور کب کیا جائے اچھا یہ کب والے سوال کا ہم تھوڑا سا پارٹلی پہلے جواب دیں گے اور پارٹلی اس کو بعد میں جواب دیں گے تو پہلے بات کرتے ہیں وین ٹو ریپینٹ 90% پرسینٹ آف دا ٹائم جو آپ کی پینٹنگ ہوتی ہے نا یہ آٹومیٹک ہوتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ اسکرین پہ پینٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے اسکرین پہ کوئی چیز کھولی ہوئی ہے اس کے سامنے کوئی اور چیز آ جاتی ہے یہ ایک آپ سمجھیں کیلکولیٹر تھا اس کیلکولیٹر کے آگے میں نے ایک اور اپلیکیشن لے آیا تو کیلکولیٹر تو پیچھے سے غائب ہو گیا اب جب میں اس اپلیکیشن کو ڈاؤں گا کیلکولیٹر دوبارہ نظر آنا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا لیکن پینٹ اور ری پینٹ ہو رہا ہے تو یہ پینٹنگ اور ری پینٹنگ جو نائنٹی پرسینٹ آف دا ٹائم ہوتی ہے آٹومیٹک ہوتی ہے سسٹم خود ہی اس کو کر رہا ہوتا ہے اور کچھ کیسز میں ہمیں یہ خود سے کرنی پڑتی ہے تھرو دا ری پینٹ ایونٹ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کب کیسز ایسے ہیں کہ جو کہ یہ پینٹنگ آٹومیٹک ہے اور کب ایسے کیسز ہیں کہ جو کہ ہمیں کرنا پڑتا ہے ایک میں تھوڑی سی یہاں پہ آپ کو چیز یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ بالکل آپ ری پینٹ کو بار بار ہمیں پینٹ اپنا کینوس کیوں کرنا پڑتا ہے اس کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی جو آرٹسٹ ہے اس کے کینوس کو ذرا سوچیں کہ اس نے کینوس پہ ایک پہاڑ بنا دیا اب پہاڑ کے اوپر اگر اس نے کچھ اور بنا دیا ہے تو پہاڑ تو پیچھے سے غائب ہو گیا اب وہ کوئی اور پہاڑ کے سامنے گھر بنا دیا پیچھے سے پہاڑ نظر آنا بند ہو گیا اگر اس گھر کو وہ غائب کرتا ہے تو پچھلی چیز کو دوبارہ سے ری ڈرا کرنا پڑے گا ادر وائز وہ چیز پیچھے سے نظر نہیں آئے گی یہ بار بار پینٹ کرنا ہے وہ اس لیے کہ چیزوں کے آگے دوسری چیزیں آ جاتی ہیں جب ان چیزوں کو ہٹاتے ہیں تو پچھلی چیز کو ری پینٹ کرنا پڑتا ہے دوبارہ سے اس کو سامنے لے کر آنا پڑتا ہے اب یہ ری پینٹنگ بہت دفعہ میں نے جیسا کہ ابھی سے بہت دفعہ یہ پینٹنگ یا نائنٹی پرسینٹ ٹائمز یہ آٹومیٹک ہوتی ہے کچھ کیسز میں ہمیں خود کرنی پڑتی ہے یہ وہ کیسز ہیں جہاں پہ ہم اپنی اپلیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں اپنی اینیمیشن بنا رہے ہوتے ہیں اپنے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ذرا ایگزامپل میں دیکھتے ہیں کہ کون سی کیس ایسے ہیں جس میں یہ پینٹنگ آٹومیٹیکلی ہو رہی ہوتی ہے سکرین میں آپ کے سامنے اس وقت ایک آپ دیکھیں گے وہی ہماری ایک اپلیکیشن نظر آ رہی ہے مائی ایپ کے نام سے اس مائی ایپ کے اوپر آپ کے پاس دو ریکٹینگلس ہیں ایک لائن ہے اوول ہے اور ایک بٹن ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس مائی ایپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے مائی ایپ کے ساتھ ہوا یہ کہ اس کے سامنے ہم نے ونڈوز ایکسپلورر کھول لیا اور ساتھ ایک نوٹ پیڈ کھول دیا جب ونڈوز ایکسپلورر اور نوٹ پیڈ کھولا تو پیچھے سے مائی ایپ جو ہے وہ چھپ گئی ہے کیونکہ ونڈو ایکسپلورر نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پینٹ کیا ہے اور اسی طرح نوٹ پیڈ نے بھی اس کو اپنے سامنے پینٹ کر دیا ہے اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کرتے ہیں کہ ونڈو ایکسپلورر ہم نے یوز کیا اب یوز کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں جب ونڈو ایکسپلورر کو بند کریں گے تو پہلے آپ مجھے اس کویشچن کا جواب دیں کہ پیچھے سے کیا کیا چیزیں ایکسپوز ہوں گی ایک تو آپ کا جو ڈیسک ٹاپ تھا جو کہ بلو کلر میں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے وہ ڈیسک ٹاپ ایکسپوز ہوگا اور جو مائی ایپ تھی یہ ایکسپوز ہوگا یعنی کہ ونڈوز کے سسٹم کو دو چیزوں کو ریپینٹ کرنا پڑے گا ایک میرے ڈیسک ٹاپ کو اور ایک میری اپلیکیشن کو ہم یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں کہ ونڈوز کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کیا کرے گا کہ جب ونڈو ایکسپلورر کو میں کلوز کروں گا تو میرے ڈیسک ٹاپ کو وہ ری پینٹ کا ایونٹ بھیجے گا یعنی کہ میرے ڈیسک ٹاپ کو کہے گا کہ اپنے آپ کو ری پینٹ کر لو اور آپ یہاں پہ اسکرین پہ دیکھیں کہ جب یہ ایونٹ ڈیسک ٹاپ تک پہنچے گا تو ڈیسک ٹاپ اپنے آپ کو ری پینٹ کر لے گا ایک ایک کر کے کام ہو سکتا ہے نا تو پہلے یہ ایونٹ ری پینٹ کا چلا گیا ڈیسک ٹاپ کو ڈیسک ٹاپ نے اپنے آپ کو بلو کلر میں پینٹ کر لیا اور آپ کے سامنے اس وقت ایکسپلورر کا پارٹ نظر آ رہا ہے وہ والا پارٹ جو کہ مائی ایپ کے اوپر کھلا ہوا ہے کیونکہ مائی ایپ کو ابھی تک ری پینٹ کا ایونٹ نہیں پہنچا نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارا آپریٹنگ سسٹم کرے گا یہ کہ وہ مائی ایپ کو مائی ایپ ایک پینل میں بنی ہوئی ہے اس پینل کو ری پینٹ کا ایونٹ بھیجے گا پینل کو ری پینٹ کا ایونٹ وہ بھیجے گا تو پینل اپنے آپ کو ری پینٹ کر لے گا لیکن پینل کے اندر اور کمپونیٹس بھی ہم نے ڈالے ہوئے ہیں جیسے کہ ہمارا جے بٹن تھا تو جے بٹن کے اوپر ابھی بھی آپ کو ایکسپلورر کا ایک پارٹ نظر آ رہا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ایک کمپونیٹ کے اندر جب دوسرا کمپونیٹ ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کومپوننٹ کا چائلڈ بن جاتا ہے اس کمپونیٹ کے اندر کنٹین ہو جاتا ہے سب سے پہلے پینل کو ملے گا ری پینٹ کا ایونٹ پینل کے بعد وہ ری پینٹ کا ایونٹ جائے گا بٹن کے پاس اور وہ بٹن جو ہے اپنے آپ کو اسکرین پہ وزبل کر دے گا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ری پینٹنگ کا میکینزم ہے یا پینٹنگ کا جو میکانزم ہے یہ کیسے کام کرتا ہے جب سسٹم جنریٹڈ ایونٹس ہوتے ہیں یعنی کہ ایک چیز ہمارے سامنے تھی ہمارے سامنے اپنی اپلیکیشن تھی ایپلیکیشن کے اندر پینل تھا پینل کے اندر ایک بٹن تھا اس ایپلیکیشن کے اوپر ہم نے ایک اور ایپلیکیشن کھول دی اب جب یہ دوسری ایپلیکیشن کو سامنے سے ہٹاؤں گا تو ایک ایک کر کے ساری چیزیں جو اس کے پیچھے آ تھیں وہ ریپینٹ ہوگی اس سامنے والے اپلیکیشن کے پیچھے میرا ڈیسک ٹاپ تھا میرا پینل تھا تو ایک ونڈوز uh, کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے جو بھی آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ایک ریپینٹ کا ایونٹ بھیجے گا میرے پینل کو ایک ریپینٹ پینٹ کا ایونٹ بھیجے گا میرے ڈیسک ٹاپ کو یہ ایونٹ کسی بھی آرڈر میں ہو سکتے ہیں تو جس کو پہلے بھیجے گا جیسے ہماری ایگزامپل میں تھا کہ ڈیسک ٹاپ کے پاس پہلے ریپینٹ کا ایونٹ گیا ہے تو ڈیسک ٹاپ اپنے آپ کو ریپینٹ کر لے گا اپنی بلو سکرین ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہو ہوگی اس کے بعد یہ ایونٹ گیا پینل کو تو پینل نے اپنے آپ کو دوبارہ وہ والا پورشن جو پہلے چھپ گیا تھا ونڈوز ایکسپلورر کے پیچھے اس کو اپنے سامنے پینٹ کر لیا پھر پینل نے یہ کیا کہ جب پینل نے اپنے آپ کو ری پینٹ کر لیا تو پینل کے اندر جو کمپونیٹس پڑے ہوئے تھے جو کمپونیٹس پینل کے اندر کنٹینٹ تھے ہم نے ڈالے تھے پینل کے اندر پینل ایک ایک کر کے ان کو ریپینٹ کا ایونٹ بھیجے گا تو پہلے پینل نے اپنے آپ کو کیا پینل نے ریپینٹ کرنے کے بعد اپنے اندر جو بٹن پڑا ہوا تھا اس کو ریپینٹ کا ایونٹ بھیجا اور بٹن نے اپنے آپ کو ری پینٹ کر لیا اور اس طرح سے یہ سلسلہ آگے چلے گا اگر پینل کے اندر کوئی اور پینل ہوتا اس کے اندر کوئی بٹن ہوتا اس کے اندر کچھ اور ہوتا تو یہ سارے ایونٹس ایک ایک کر کے آگے چلتے جاتے ہیں تو دیکھ ہم یہاں پہ یہ رہے ہیں کہ یہ پینٹنگ ہوتی ہے اور پینٹنگ جو ہوتی ہے آٹومیٹک ہوتی ہے یہاں پہ ایک بات اب کوشچن کر سکتے ہیں کہ اسکرین پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ونڈوز ایکسپلورر کو بند کرتے ہیں تو ساری چیزیں کٹھی سامنے آ جاتی ہیں اور میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک ہوتا ہے تو ایکچولی یہ ہوتا ہے اتنی اسپیڈ میں اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ ہماری آئی جو ہے اس میں ڈسٹنگوش نہیں کر سکتی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا جب کمپیوٹر سلو ہوا ہوتا ہے کوئی میموری انٹینسو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یا زیادہ کام بہت زیادہ سی پی یو کی پاور یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ اسکرین ری ہوتی ہے آپ آئی ایم شیور کہ ہنڈریڈ پرسینٹ لوگوں نے یہ چیز آبزرو کی ہوگی کہ کبھی ہے اور آپ ورڈ کو یا کو کلک تو ری پینٹ ہوتی ہے تو وہاں سے بھی ایک ایگزامپل جو میری بات ہے وہ ویریفائی ہوتی ہے تو ویسے نارملی اسکرین کی اسپیڈ اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ कि پتہ نہیں چلتا کہ سب کا لہٰذا لحدہ ری پینٹ کال ہوا ہے لیکن ہوتا ایسے ہی ہے یہاں تک جو ہم نے ایگزامپل دیکھی وہ یہ ہے کہ سسٹم جنریٹیڈ ری کال پری پینٹ کی کال جنریٹ ہو رہی ہے یعنی کہ چیزوں کے سامنے دوسری چیزیں آ جاتی ہیں اور جب وہ چیزیں ہٹتی ہیں سامنے سے تو پچھلی چیزیں اپنے آپ کو ری پینٹ کرتی ہیں اور یہ سارا کام آٹومیٹک ہوتا ہے یہ سارا کام سسٹم جنریٹڈ ہوتا ہے میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ 90% پرسینٹ آف دا ٹائم جو پینٹنگ ہوتی ہے یہ جو سکرین پہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں دیٹ از آٹومیٹک یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دیٹ ہم نے کبھی اپنے کوڈ کے اندر کیلکولیٹر کے کوڈ کے اندر کوئی ایسا کوڈ لکھا تھا کیا کہ جب اس کے سامنے کوئی چیز ہے اور سامنے سے کوئی چیز ہٹے تو ہمیں دوبارہ یہ وزبل کرانے دوبارہ پینٹنگ کرنی ہے ایسا نہیں کیا تھا دیز کیپیبلٹیز آر بلڈ ان ٹو جاور کمپوننٹس کہ جب آ, ان کے سامنے چیز جائیں اور وہ سامنے سے ہٹ جائیں تو اپنے آپ کو آٹومیٹکلی ری پینٹ کر لیتے ہیں اور ہم اس کیپیبلٹی کا کافی یوز کریں گے آ, دیکھتے ہیں کیسے لیکن کچھ دفعہ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں پینٹنگ خود سے کرنی پڑتی ہے میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے ایک گیم بنائی ہے ایک ٹینس گیم بنائی ہے جس میں ایک ریکٹ یہاں پہ ایک ریکٹ یہاں پہ دونوں اوپر نیچے موو کر رہے ہیں تو جب میں اپنی کی کے تھرو ریکٹ کو اوپر نیچے یا اس طرح سے موو کروں گا تو پہلے میرا ریکٹ اس پوزیشن پہ ہے اب میں نے کی پلس کی ریکٹ نے یہاں آنا ہے تو کیا ہے پینٹنگ ہے پہلے یہاں پہ पेंट پہ پینٹ ہوا تھا ریکٹ اب اسکرین پہ یہاں پہ پینٹ ہونا ہے تو یہ یوزر انیشیٹیڈ ہے تو یہ کام سر وہاں پہ ہو رہا ہوگا جہاں پہ ہم کوئی اینیمیشنس کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی جیسے میں نے گیم کی ایگزامپل دی کوئی اس طرح کا پینٹنگ وہاں پہ ہوگی نارملی میجورٹی آف دا ٹائم سسٹم انیشیٹیڈ پینٹنگ ہوتی ہے میں یوزر انیشیٹڈ پینٹنگ کی آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں تو یوزر انیشیٹیڈ پینٹنگ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک گیم چل رہی ہے جس میں دو ریکٹس ہیں ایک ریکٹ میرا لیفٹ سائڈ پہ ہے ایک ریکٹ میرا رائٹ right سائڈ پہ ہے یہ لیفٹ سائڈ اور رائٹ right سائڈ والے ریکٹس میں ان کو کیس کی مدد سے اوپر نیچے کر سکتا ہوں ان کے بیچ میں ایک بال ہے جس کو یہ دونوں ریکٹ سیٹ کرتے ہیں اور وہ بال ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ موو کرتی ہے تو یہ بیسیکلی ایک ٹینس گیم ہے جو کہ ہم خود بھی یہاں کھڑے کھڑے بیس پچیس منٹ میں بنا سکتے ہیں آپ بھی بنا سکتے ہیں بہت آسان سی بنانی لیکن یہ ایگزامپل ہے ایک یوزر انیشیٹڈ پینٹ کی کہ جہاں پہ یوزر کچھ کام کر رہا ہے اور سکرین پہ ہمیں نئی جگہ پہ پینٹنگ کرنی ہے تو دو طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں. سسٹم ڈریون ری پینٹس یوزر ڈریون ری پینٹس جہاں پہ سسٹم ری کرتا ہے ہماری اپلیکیشن کو اور جہاں پہ یوزر خود سے ریپینٹ کرنا چاہتا ہے اپنی اپلیکیشن کو سسٹم ڈریون جو ری پینٹس ہیں اس سے ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی دیٹ از آل ہینڈل دیٹ از آل آٹومیٹک اٹس بلٹ ان ٹو جاوا وہ خود ہی اپنے آپ کو جاوا کی جو جی ہیں وہ اپنے آپ کو پینٹ کر لیتی ہیں اور یوزر ڈریون میکینزم میں ہمیں کچھ دیکھنا پڑے گا کیسے ہوتا ہے. لیکن یوزر ڈریون میکنیزم میں جب ری ہم خود کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چیزیں اپنے آپ کو سکرین پہ ڈسپلے کیسے کرتی ہیں جیسے میں جے بٹن ہے یا میرے پاس جے پینل ہے تو یہ اپنے آپ کو سکرین پہ ڈسپلے کیسے کرے گا سکرین پہ نظر کیسے آتا ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے وہ بات جو کہ ہم نے بعد میں کرنی ہے کہ یوزر انیشیٹڈ پینٹس کیسے کیے جائیں تو بات یہ کرتے ہیں کہ سوئنگ کمپونیٹس اپنے آپ کو ری پینٹ کیسے کرتے ہیں جب آپ بٹن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا پینل کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا فریم وغیرہ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور مے بی اے ٹیکسٹ فیل تو یہ اسکرین پہ خود ہی نظر آ جاتی ہے یہ کام کیسے ہوتا ہے تین میتھڈس میں ابھی بول رہا ہوں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں پینٹ کمپونیٹ پینٹ بارڈر پینٹ چلڈرن یہ تین میتھڈز ابھی ہم بار بار استعمال کریں گے تھوڑا سا سمجھنے کے لحاظ سے ذرا انیشلی ٹف لگتا ہے ذرا دھیان دیجئے میری بات پہ جو میں کہہ رہا ہوں کنسنٹریٹ کریں پوری طرح کیونکہ مزے کے کام کر سکتے ہیں آپ گرافکس کی کیپیبلٹیز یوز کر کے تو تین میتھڈز میں نے بولے جو کہ سوئگ کے کمپونیٹس کو سکرین پہ وزبل کرتے ہیں ہمارے سامنے دکھاتے ہیں ایک ہے پینٹ کمپونیٹ دوسرا ہے پینٹ باڈر تیسرا ہے پینٹ چلڈرن یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک پینل کے اندر ایک بٹن لگا ہوا ہے تو وہ بٹن جو ہے ویژلی ویژلی آبجیکٹ ریلیٹڈ پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات نہیں کر رہا صرف ویژول پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں ویژولی یہ بٹن اس پینل کا چائلڈ ہے آبجیکٹ ریلینٹڈ پروگرامنگ میں تو ایک کلاس سے دوسری کلاس سے انہارٹ کرتی ہے تو چائلڈ بنتی ہے میں یہ صرف ویژول بات کروں کہ ویژلی یہ میرے پاس پینل تھا پینل کے اوپر میں نے ایک بٹن لگا دیا یہ بٹن جو ہے اس پینل کا چائلڈ ہے سو ایک چیز جب دوسری چیز کے اندر کنٹینٹ ہوگی تو یہ اپنے کنٹینر کا چائلڈ بن جائے گی اب یہاں پہ اس پینل کے اندر ایک کوئی چھوٹا پینل ہوتا اور اس کے اندر میں کچھ لگاتا تو یہ چھوٹا پینل اس بڑے پینل کا چائلڈ ہوتا اور یہ بٹن اس چھوٹے پینل کا چائلڈ ہوتا تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ایک تو یہ کہ جس طرح ویژولی چیزیں ایک دوسرے کے اندر کنٹینٹ ہوتی ہیں ویسے پیرنٹ چائلڈ ریلیشنشپ بنتا ہے اور دوسرا یہ کہ تین میتھڈس بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ سوئنگ کا بٹن جب اسکرین پہ آتا ہے تو نظر کیسے آ ہے وہ ہے پینٹ کمپونیٹ پینٹ بارڈر پینٹ چلڈرن تو سوئگ کے کمپونیٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکرین اس پہ کیسے نظر آتے ہیں تینوں میتھڈ کرتے کیا اس پہ ذرا دیکھ بات کرتے ہیں سو پینٹ کمپونیٹ کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں تینوں میتھڈ پینٹ کمپوننٹ کا جو میتھڈ ہے it's اے main method for پینٹنگ by default it first paints the background of the component and then it performs any custom painting پینٹنگ تو یہ جو کسٹم پینٹنگ کی بات کریں اور بیک کی بات کریں کیا آپ ایک جے فریم پہ کچھ بھی نہ ڈالیں کوئی کمپونیٹ نہ ڈالیں اس کو صرف وزبل کر دیں جے فریم کے اندر ایک پینل چاہے ڈالے اس کو صرف کر دیں آپ کو ایک گرے سی بیک نظر آئے گی تو یہ گے بریک گراؤنڈ کیسے نظر آتی ہے ایکچولی ہر سوئنگ کمپونیٹ کے پاس ایک میتھڈ ہوتا ہے پینٹ کمپوننٹ کا اور پینٹ کمپونیٹ کا میتھڈ کیا کرتا ہے پہلے بیک گراؤنڈ کو پرنٹ کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر کوئی اگر آپ کسٹم پینٹنگ کرنا چاہیں جیسے ریکٹینگل ٹرائنگل یا کوئی اور شیپ ہے وہ پرنٹ ہوتی ہے نیکسٹ میتھڈ جو ہمارا آتا ہے دیٹ از پینٹ بارڈر اٹل دا کمپوننٹ بارڈرس اف اینی ٹو پینٹ Do not override or invoke this method تو پینٹ بارڈر کا میتھڈ جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ اگر ہمارے کمپونیٹ کے کوئی بارڈر ہم دکھانا چاہتے ہیں کوئی فینسی سی چیز بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس کو بارڈرس کو پینٹ کرتا ہے اور سجیشن آپ کے لیے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس میتھڈ کو چینج نہیں کرنا سملرلی پینٹ children method ایک ہے یہ میتھڈ کیا کرتا ہے ٹیلس اینی کمپوننٹس کنٹینڈ بائی دس کمپوننٹ ٹو پینٹ دیم سیلو ڈو ناٹ ان تو پینٹ چلڈرن کا میتھڈ یہ کرتا ہے کہ اگر اس میجر کمپوننٹ کے اندر کوئی سب کمپونیٹ ایڈڈ ہیں تو یہ ان کا پینٹ میتھڈ کال کر لیتا ہے یہاں پہ اگر میں اگزامپل لوں تو جیسے بھی میں نے بات کی کہ ایک پینل کے اندر ایک میں, میں نے بٹن ڈال دیا تو یہ بٹن جو ہے یہ پینل کا چائلڈ ہے تو پہلے پینل کا کون کون سے میتھڈ کال ہوں گے پینل کا میتھڈ کال ہوگا پینٹ کمپونیٹ کا جو پینل کی بیک گراؤنڈ اور کوئی کسٹم پینٹنگ ہے اس کو پینٹ کرے گا پھر پینل کا کال ہوگا پینٹ باڈر جو پینل کی سائڈس کو पेंट کر دے گا اور پھر پینل کا होगा ہوگا चिल्ड्रन چلڈرن پینٹ چلڈرن اب پینل کے से کون سے ابھی میں نے بات کی تھی کہ ایک کمپوننٹ کے اندر جو دوسرے کمپوننٹ ڈالتے ہیں وہ چلڈرن ہوتے ہیں تو پینل کے چلڈرن ہو گئے یہ بٹن تو پینل اس کا پینٹ میتھڈ کال کر دے گا اور اس پینٹ میتھڈ کے اندر سے پینٹ کمپوننٹ پینٹ باڈر پینٹ چلڈرن اس بٹن کا کال ہوگا اس کو ہم ذرا ابھی کے اوپر دیکھتے ہیں اسکرین پہ آپ کو چار فیگرس نزر آ رہی ہیں پہلی پہ ایک گرین بیک گراؤنڈ ہے دوسری کے اوپر اس بیک گراؤنڈ کے اوپر ایک اسٹار پینٹ کیا گیا ہوا تیسری میں اس بیک گراؤنڈ کے اوپر بارڈر لگایا گیا اور چوتھی میں بٹر لگایا گیا تو یہ جو چار چیزیں ہیں یہ ہمارے اسٹیپس کلیئر کر دیں گی سپوز کہہ کہ یہ جے پینل ہے سب سے پہلا جو میتھڈ کال ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا پینٹ کمپونیٹ کے میتھڈ نے یہ پرفارم کیا ہوگا اسٹیپ یعنی کہ اس نے اس بیک گراؤنڈ کو پینٹ کیا ہوگا اور اس بیک گراؤنڈ کے اوپر اس اسٹار کو پینٹ کیا ہوگا یہ ہمارا کسٹم پینٹنگ ہے اس کے بعد اس پینل پہ کال ہوا ہوگا پینٹ بارڈر کا میتھڈ پینٹ بارڈر کے میتھڈ نے اس پینل کے ارد گرد کا بارڈر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پینٹ کیا ہوگا اگر یہ بارڈر نہیں ہوگا تو آبیس اس میتھڈ کے اندر کچھ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد کال ہوا ہوگا میتھڈ پینٹ چلڈرن کا تو اس پینل کے اندر ایک جے بٹن لگا ہوا ہے یہاں سے جب پینٹ چلڈرن کا میتھڈ کال ہوا ہوگا تو اس جے بٹن کا پینٹ میتھڈ کال ہو گیا ہوگا اور اس جے بٹن کے پینٹ میتھڈ کے اندر سے دوبارہ سے جے بٹن کا پینٹ کمپوننٹ کال ہوا ہوگا جس نے جے بٹن کو پرنٹ کیا ہوگا جے بٹن کا پینٹ بارڈر کال ہوا ہوگا اور جے بٹن کا پینٹ چلڈرن کال ہوا ہوگا اب جے بٹن کے آگے فردر چلڈرنس تو ہے نہیں اس لیے میتھڈ کچھ نہیں آگے کرے گا یہ جو آپ نے دیکھی اس میں ہم نے دیکھا کہ تین کسی بھی تین میتھڈز ہمارے لیے پینٹ کمپونےٹ کو پینٹ کرتا ہے پینٹ بارڈر اس کے گرد کوئی بارڈر ہے تو اس کو پینٹ کرتا ہے اور پینٹ چلڈرن اگر اس کے اندر کوئی کمپونیٹ پڑا ہوا ہے تو اس کو پینٹ کرتا ہے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں تاکہ یہ چیز فردر آپ کے لیے کلیئر ہو اب یہ جو آپ کے سامنے اگزامپل نظر آ رہی ہے اس میں جے فریم ہے اس فریم کے اندر آپ کو پتا ہے فریم کے اندر جب ہم کوئی چیز ڈالتے ہیں تو اس کے کانٹینٹ پین میں ڈالتے ہیں اور اس فریم کے اندر لگا ہوا ہے ایک جے پینل اور جیب پینل کے اندر لگا ہوا ہے ایک جیب بٹن اور جیب بٹن کے ساتھ ساتھ وہاں پینل میں لگا ہوا ہے جے لیبل تو ہیرار کی دکھائی ہوئی ہے کہ سب سے ٹاپ پہ ہے جے فریم فریم کے اندر ہے کانٹینٹ پین پین کے اندر ہے پینل پینل کے اندر ہے بٹن اور لیبل یاد رکھیں کہ یہ انہیریٹنس کا سٹرکچر نہیں ہے یہ صرف ویژول حیرار کی ہے کہ ویژلی چیزیں کیسے پڑیں گی سب سے پہلے فریم ہے فریم میں کانٹینٹ پین ہے کانٹینٹ پین میں پینل ہے پینل میں بٹن اور لیبل ہیں اب آپ نے مجھے سٹیپ بائی سٹیپ بتانا ہے ایک ایک کر کے کہ کس طریقے سے تینوں میتھڈ کال ہوئے ہوں گے جے فریم سے ہم کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جے فریم نے کال کیا ہوگا اپنا پینٹ کمپنٹ میتھڈ جس نے جے جی فریم کی بیک گراؤنڈ پرنٹ کی ہوگی جے جی فریم کی بیک گراؤنڈ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ کیونکہ اس کے اوپر پینل اور بٹن آگے ہوئے ہیں لیکن جے جی فریم کی بیک گراؤنڈ پرنٹ ہوئی ہوگی اس کے بعد جے جی فریم کا کال ہوا ہوگا پینٹ بارڈر میتھڈ جس نے فریم کے یہ جو بارڈر ہے آپ کا اس کو پرنٹ کیا ہوگا اس کے بعد فریم کا کال ہوا ہوگا پینٹ چلڈرن میتھڈ اب فریم کے اندر چلڈرن کون ہے فریم کے اندر جو چارج پڑا ہوا ہے اس کا pen ہے تو کانٹینٹ پین پہ پہنچ اب کانٹینٹ پین کا کال ہوا ہوگا پینٹ کمپوننٹ میتھڈ جس نے کانٹینٹ پین کی بیک گراؤنڈ پرنٹ کی ہوگی کانٹینٹ پین کا بارڈر کوئی یہاں پہ ہے نہیں اس لیے اس کا پینٹ بارڈر میتھڈ چلا تو ہوگا لیکن اس نے کچھ کیا نہیں ہوگا اور اس کے بعد کانٹینٹ پین کا پینٹ چلڈرن میتھڈ کال ہوگا اب کانٹینٹ پین کا چارج مجھے بتا دیں کون سا ہے وہ ہے جیب پینل تو پھر جے پینل کا پینٹ کمپوننٹ کال ہوا ہوگا جس نے جے پینل کی بیک گراؤنڈ پرنٹ کی ہوگی جو کہ یہاں پہ آپ کو گرے نظر آ رہی ہے फिर कॉल हुआ होगा पैनल का पेंट बॉर्डर और फिर कॉल हुआ होगा जेब पैनल का पेंट चिल्ड्रन अब जेब पैनल के अंदर दो चाइल्ड हैं जेब बटन और जे लेबल तो जे बटन और जे लेबल के साथ फिर यही सलूक हुआ होगा कि जे बटन का कॉल हुआ होगा पेंट कॉम्पोनेंट जिसने इस बटन को पैनल पे प्रिंट किया है और फिर बटन के आगे कॉल हुआ होगा پینٹ بارڈر اور پینٹ چلڈرن بٹن کا کوئی چائلڈ نہیں ہے اس لیے یہ کال یہاں پہ ختم ہوگی سملرلی جے لیبل کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا اب یہاں پہ ہم نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کی ہے وہ ڈسکشن ریلیٹڈ ہے سوئنگ کے کمپوننٹس کے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو کیسی اسکرین پہ وزبل کراتے ہیں یہ سی ڈسکشن سے ہم چلیں گے میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ آپ کو کلیریفکیشن دیتے جا کہ شاید آپ کچھ کوڈ تو وہاں پہ آپ کو جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بات لکھی نظر آئے ساری ایک پینٹ کے میتھڈ میں تو سوئنگ کے اندر ہم اس طریقے سے چلتے ہیں کہ پینٹ کمپونیٹ پینٹ بارڈر پینٹ چلڈرن جو پرانی ہماری اے پی آئی ہے جیسے اے ڈبلو ٹی کے کمپونیٹس ہیں اور باقی اس طرح کے کمپونیٹس ہیں ان میں خالی ایک پینٹ کا میتھڈ ہے جو کہ اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے اوور ہوا ہوا ہے یہاں پہ جب بھی آپ سوئگ کا یوز کریں آ, میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ کبھی پینٹ کے میتھڈ کو میں تو کریں بلکہ پینٹ کمپوننٹ کے میتھڈ کو ہمیشہ اوور کریں اب یہ پینٹ کمپوننٹ کے میتھڈ کو جو میں کہہ رہا ہوں اوور کریں اس کا فائدہ کیا ہے اور یہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں اس پہ میں آپ سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں سوئنگ کا کمپونیٹ ہم نے سکرین پہ وزبل کرایا تو کون سا میتھڈ کال ہوا پینٹ کمپوننٹ پہلے پھر پینٹ باڈر اور پھر پینٹ چلڈرن کون سا میتھڈ ہمارے کام کے کا ہے ہم نے کچھ ڈرا کرنا ہے ڈرا کہاں پہ کرتے ہیں وہ جو اس کا کینوس ہے جو اس کا سرفیس ہے جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر یہ بیک گراؤنڈ یا سرفیس اس کا کون پینٹ کر رہا ہے بارڈر تو صرف سائیڈ والی چیز پینٹ کر رہا ہے چلڈرن اس اس کا کچھ پینٹ نہیں کر رہا بلکہ اس کے اندر اگر کوئی چیز پڑی ہے اس کو پینٹ کر رہا ہے تو ایک میتھڈ ہمارے پاس رہ گیا ہے وچ از پینٹ کمپنینٹ پینٹ کمپوننٹ وہ میتھڈ ہے جو کہ ہمارے کمپوننٹ کا سرفیس یا ہمارے کمپوننٹ کی بیک گراؤنڈ پرنٹ کر رہا ہے تو اگر ہم اپنی کوئی چیز پینٹ کرانا چاہتے ہیں کوئی ٹرائنگل کوئی اسکوئر کوئی اوول پینٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پینٹ کمپوننٹ میتھڈ کے اندر کروانی چاہیے اب یہ تو بات ہوگی کہ جی یہ تو جے پینل کا کام ہے یہ جے پینل کے سرفیس پہ پرنٹ ہو جاتا ہے ہمارے کمپوننٹ کیسے اپنے آپ کو پینٹ کریں گے تو بہت سمپل سی بات ہے کہ انہریٹنس آپ نے جو آج تک پڑھتے آئے ہیں اس کا یوز کرتے ہیں ایک ہم کلاس بنا لیں گے جو کہ جے پینل سے انہریٹ کرے گی جب میری کلاس جے پینل سے انہیرٹ کر رہی ہوگی تو اس کلاس میں وہ ساری کیپیبلٹیز ہوں گی جو کہ جے پینل میں ہے آپ کو پتا ہے کہ ایزا ریلیشن شپ ہوتا ہے پیرنٹ اور چائلڈ کے بیچ میں انہیریٹرس میں تو میں نے ایک کلاس بنائی ایک سب کلاس بنائی جو انہیرٹ کر رہی ہے جے پینل سے یہ سب کلاس جب جے پینل سے انہارٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سب کلاس کے اندر میں پینٹ کمپوننٹ کا میتھڈ اوور کر سکتا ہوں جب میں پینٹ کمپونیٹ کا میتھڈ اوور کروں گا تو اس کے اندر میں وہ ساری ڈرائنگس کر سکتا ہوں جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں تو بہت سیمپل سا پروسیجر ہے جو کہ ابھی میں آپ کو سلائڈ پہ بھی دکھاتا ہوں کہ آپ اپنے جو پینل سے ایک سب کلاس بنا لیں اس کے پینٹ کمپوننٹ میتھڈ میں آپ وہ سارے کام کریں وہ ساری ڈرائنگ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کامپوننٹ کو جا کے انسٹال کر کسی فریم میں یہ تیسرا اسٹیپ کیا ہے یہ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب فریم اپنے آپ کو وزیبل کرے گا تو وہ آپ کا پینل فریم میں پڑا ہوا ہے نا تو فریم اپنے آپ کو وزیبل کرنے کے بعد کیا کرے گا پینٹ چلڈرن کا میتھڈ کال کرے گا پینٹ چلڈرن کا میتھڈ کیا کال کال کرے گا تو کیا ہوگا وہ پینل وزیبل ہوگا جو آپ کا بنایا ہوا ہے تو ہم سوئنگ کی اپنی کیپیبلٹیز یوز کر کے جو سوئنگ نے بلٹ ان کیپیبلٹیز ہیں انہی کو یوز کر رہے ہیں اور اپنی پینٹنگ کا کوڈ بیچ میں ڈال رہے ہیں کوڈ سے پہلے اسٹیپس دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس سلسلے میں ہمارے تو so اسٹیپس جو ہمارے پاس ہیں وہ یہ کہ پہلا اسٹیپ ہم کریں گے کہ اپنا جے پینل بنا لیں گے کیونکہ سوئنگ کے جے پینل میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ اپنے آپ کو اسکرین پہ ڈسپلے کر سکتا ہے تو کیوں نہ اس بلٹ ان کیپیبلٹی کو یوز کیا جائے اس لیے ہم کریں گے کہ اپنی ایک کلاس بنا لیں گے جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کلاس مائی پینل ایکسٹینڈ جے تو مائی پینل ہم نے ایک بنا لی جو کہ ایکسٹینڈ کریے جے پینل کو تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں مائی پینل ایک کلاس میں نہیں جو جے پینل کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے اب مائی پینل میں وہ ساری کیپیبلٹیز ہیں جو کہ جے پینل میں کیونکہ یہ inherit ہو رہی ہے تو ہم مائی پینل کا پینل کے اندر پینٹ کمپنینٹ میتھڈ جو ہے اس کو اوور رائڈ کر دیتے ہیں پینٹ کمپونیٹ میتھڈ جے پینل کے اندر ہے ابھی ہماری ساری ڈسکشن میں آپ نے یہ سمجھا ہوگا اب وہ مائی پینل میں بھی اویلیبل ہے انہریٹنس کی وجہ سے تو مائی پینل میں ہم اس کو اوور کر دیں گے پینٹ کمپوننٹ کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے ایک पास پاس ہو رہا ہے گرافکس جی کا تو یہ گرافکس کیا ہے یہ گرافکس ایکچولی وہ آپ کی کلاس ہے وہ آپ کا آبجیکٹ ہے یہ جی جس کے تھرو آپ ساری کی ساری ڈرائنگس بنائیں گے ساری کی ساری پینٹنگس کریں گے اس کے اندر بہت سارے میتھڈس بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں ہم ڈسکس کریں گے جو کہ ہیلپ کریں گے آپ کو ڈفرنٹ شیپس بنانے میں اب آپ نے مائی بنا لیا تو نیکسٹ اسٹیپ ہے انسٹال دیٹ ان سائڈ جے فریم تو جو ابھی اپنے نے پینل بنایا ہے اس کو ایک جے فریم میں ڈال دیں اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ کہ وین دا پینٹ چلڈرن میتھڈ یور پینل بیکم وزبل اینڈ ٹو بیکم وزبل یور پینل کال پینٹ کمپونیٹ میتھڈ ویچ ول ڈو یور کسٹم ڈرائنگ تو جو فائدہ میں آپ کو یہاں پہ وہ بتانا چاہوں کہ مائی پینل کے پینٹ کمپونیٹ میتھڈ میں تو ہم نے کر دیا ڈرائنگ وہ ڈرائنگ کر دی جو کہ ہم نے کرنا چاہ رہے تھے اب مائی پینل کا ایک آبجیکٹ اٹھا کے ڈال دیا جے فریم کے اندر جیسے ہم جے فریم کے اندر جے پینل ڈالتے تھے یا جے فریم کے اندر آپ کو یاد ہو کہ کیلکولیٹر کے اندر ہم نے پینل ڈالا تھا اس میں بٹنز لگائے تھے تو بالکل اسی طرح یہ مائی پینل از اے جے پینل کیونکہ مائی پینل انہرٹ کر رہا ہے جے پینل سے تو مائی پینل کا آبجیکٹ جو ہے یہ اٹھا کے ڈال دیں گے جے پینل جے فریم میں اب جے فریم نے اپنے آپ کو پینٹ کیا اسکرین پہ جے فریم کو ہم, آپ کو یاد ہوگا کہ سیٹ وزبل میتھڈ ہم کال کرتے ہیں جے فریم کا سیٹ وزبل میتھڈ کال کریں گے جے فریم اپنے آپ کو پینٹ کرے گا اسکرین پہ پینٹ کمپونیٹ کے تھرو پینٹ بارڈر کے تھرو اور جب وہ پینٹ چلڈرن کال کرے گا تو جے فریم کے اندر کیا پڑا ہوا ہے جے فریم کے اندر پڑا ہوا ہے مائی پینل تو مائی پینل کا پینٹ کمپونیٹ میتھڈ کال ہو جائے گا اور جب مائی پینل کا پینٹ کمپونیٹ میتھڈ کال ہوگا تو کیا چیز ڈرا ہوگی ڈرا ہوگی ہماری وہ ڈرائنگ جو ہم کرنا چاہتے تھے کوڈ ایکزامپل آپ کو زیادہ کلیریفائی کرے گی یہ بات میں جو آؤٹ پٹ ہم یہاں پہ لینا چاہ رہے ہیں کوڈ سے پہلے ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو سکرین پہ نظر آ رہی ہے ایک فریم اس پہ ایک سرکل ڈرا ہوا ہے جو کہ پہلے ایک بال سا بنا ہوا ہے ایک ہمارے پاس ریکٹینگل ڈرا ہوئی ہوئی ہے اور ایک لکھا ہوا ہے ہیلو ورلڈ تو اب اپنے پینل پہ یہ چیزیں پینٹ کرنا چاہتے ہیں پینل پہ پینٹ کرنے کے لیے اب ہم وہ یہ اپنا تھری سٹیپ پروسیس کریں گے اور آپ اس میں میرے ساتھ رات دیکھیں کہ ہم کیا کریں کوڈ کے اندر ہم نے دو پیکج امپورٹ کیے ہیں ایک سوئنگ کا اور ایک اے ڈبلو ڈی کا کیونکہ اس ان دونوں پیکجز کے اندر ہماری ساری وہ کلاسز ہیں جو کہ پینٹنگ میں ہیلپ کریں گی پہلا سٹیپ بتائیے یاد کر کے پہلا سٹیپ تھا سب کلاس جے پینل تو یہاں پہ ہم نے ایک کلاس بنائی ہے پبلک کلاس مائی پینل which is extending from جے پینل سو مائی پینل از اے سب کلاس آف بتائیے گا کیا تھا سیکنڈ اسٹیپ یہ تھا کہ پینٹ کمپوننٹ میتھڈ اوور رائڈ کریں تاکہ آپ وہ پینٹنگ کر سکیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو پبلک وائڈ پینٹ کمپونیٹ جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے یہ اصل میں ہمارے ایک پینٹ کمپوننٹ ہے جے کا اور اس میتھڈ کو ہم کر رہے ہیں یہاں پہ تو پینٹ کمپونیٹ میتھڈ کے اندر ہم نے گرافکس کا ایک ویریبل پاس کیا ہے جی اب اس پینٹ کمپونیٹ میتھڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کام کرتے ہیں پینٹ کمپونیٹ کے اندر ہم نے سب سے پہلے کام یہ کیا ہے سپر ڈاٹ پینٹ کمپونیٹ آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ جب ہم چائلڈ کلاس سے پیرنٹ کلاس کا وہی میتھڈ کال کرنا چاہیں جو کہ چائلڈ کلاس میں بھی ڈیفائنڈ ہے تو سپر کا ورڈ ساتھ لگتا ہے تو سپر ڈاٹ اصل میں جے پینل کے پینٹ کمپونیٹ میتھڈ کو کال کر دے گا یہاں پہ super.paint component کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے تاکہ ہماری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بلینک ہو جائے جب بھی آپ نے کلین بیک گراؤنڈ ڈرا کرنی ہے وہاں پہ آپ یہ والا super.paint component پینٹ کال کریں گے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو جب بار بار پینٹ کمپوننٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں اس کے آپ ہم آپ کو ڈیمو دیں گے کہ جب آپ super.paint component پینٹ کال نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے فار دا ٹائم بینگ جسٹ کنسیڈر کہ ہمیں super.paint component پینٹ کال کرنا ہے یہاں پہ تاکہ ہماری بیک گراؤنڈ کلیئر ہو جائے اور اس کو ہم جی وہ جو گرافکس آبجیکٹ اوپر سے آ رہا تھا وہی وہ پاس کرتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے گرافکس کے آبجیکٹ کو کاسٹ کر لیا ہے گرافکس ٹو ڈی میں گرافکس کے آبجیکٹ کے ساتھ بھی آپ کام کر سکتے ہیں اور اس کو کاسٹ کر کے گرافکس ٹو ڈی میں بھی لے کے جا سکتے ہیں جتنے بھی گرافکس کے آبجیکٹ اگر آپ جے ڈی کے ون پوائنٹ سے آنورڈ جے ڈی کے استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو گرافکس آبجیکٹ پاس ہو رہا ہوتا ہے اصل میں گرافکس ٹو ڈی کا ہی آبجیکٹ ہوتا ہے گرافکس ٹو ڈی از اے سب کلاس آف گرافکس اور اس میں زیادہ کیپیبلٹیز ہیں ایز کمپیئر ٹو گرافکس اگر آپ یہاں پہ اس آبجیکٹ کو جو گرافکس ٹائپ کا کاسٹ کر لیں گے گرافکس 2D میں تو یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں آئے گا بلکہ آپ کی جو میتھڈ کالز ہیں یا جو ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ میتھڈس کر سکتے ہیں یہ آپ کی ایبلٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ انکریز ہو جائیں گی تو ایک G2 ٹو ویریبل ہم نے بنایا گرافکس ٹو ڈی ٹائپ کا اور اپنے گرافکس کے آبجیکٹ کو جی کو اس میں کاسٹ کر لیا ہے. अब G2 के ऊपर हम डिफरेंट मैथड कॉल करते हैं अभी हम दिखाएंगे कि डिफरेंट टाइप की शेप ड्रॉ करने के हमारे पास ग्राफिक स्टूडियो में बहुत सारे मैथड हैं जी टू डॉट ये ड्रॉ रेक्ट का मैथड जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा है वो जो रेक्टेंगल आपको आउटपुट पर नजर आई थी ट्वेंटी ट्वेंटी शुरू में हमारे पास कॉर्डिनेट्स हैं x और y कॉर्डिनेट सिस्टम भी हम आपको इसके दिखाएंगे और फिर ट्वेंटी ट्वेंटी उसकी हाइट और वेथ है تو ہم نے بتایا کہ کس پوزیشن پہ جا کے ریکٹ کو ڈرا کرنا ہے اور اس کی ہائٹ اور ویٹ کیا رکھنی ہے پھر آپ کو میں نے شروع میں جب ڈیمو دکھائی تھی تو ہم بہت سارے کلرز اس میں سیٹ کر سکتے تھے یہاں پہ بھی آپ کلرز سیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ سیٹ کلر کا میتھڈ کال کریں گے گرافکس آبجیکٹ کا اور اس کو کلر پاس کر دیں گے کلر کلاس کو آپ جا کے دیکھیں کلر کلاس میں بہت سارے کانسٹنٹس ڈیفائن ہیں بلو ریڈ گرین اس طرح کے نام سے اور اگر آپ چاہیں تو اپنا کلر خود سے بھی بنا سکتے ہیں کلر کراس کا ایک کنسٹرکٹر ہوتا ہے کئی کنسٹرکٹرز ہیں کلر کے نام سے اس کا کنسٹرکٹر ہے جو کہ آر جی بی ویلوز آپ سے لے گا یعنی کہ وہ آپ سے ریڈ گرین اور بلو کی ویلیوز آپ سے لے گا اور کلر آپ کی مرضی کا بنا دے گا سملرلی ایک اور ٹائپ کا کلر بھی وہاں سے آپ بنا سکتے ہیں جو کہ ایچ ایس پی ویلیوز کے اوپر کام کریں گے تو جس ٹائپ کا آپ کلر سیٹ کرنا چاہیں ہم یہاں پہ کلر سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس وہاں پہ ایک سرکل سا بنا ہوا تھا فیلڈ سرکل سا تھا سرکل کا ایک سچ میتھڈ نہیں ہے اوول کا میتھڈ ہے لیکن اگر ہم اوول کے میجر مائنر جو ہے وہ برابر کر دیں دونوں برابر کر دیں تو وہ ایک سرکل ہی بن جائے گا تو ہم نے ففٹی ففٹی پوزیشن پہ ایکس وائی کوڈینے وہاں پہ اوول ڈرا کی ہے اور اس کا دونوں ایکسس کا سائز ٹوئنٹی ٹوینٹی رکھ دیا تو بیسیکلی ایک سرکل بن جائے گا پھر تیسری چیز جو ہم نے ڈرا کی ہے وہ آپ کو اپنی آؤٹ پٹ پہ نظر آئی تھی ایک ہیلو ورلڈ تو ایک سٹرنگ ڈرا کر دیا ہے جو کہ ہیلو ورلڈ شو کر رہی ہے ون ٹوینٹی کاما ففٹی کوآڈینیٹ کے اوپر تو یہاں تک ہم نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جے پینل سے ایک سب کلاس بنائی ہے مائی پینل اس کو کہا ہے اور مائی پینل کے اندر جا کے ہم نے پینٹ کمپونیٹ کا میتھڈ اوور کر دیا ہے پینٹ کمپونیٹ کے میتھڈ کے اندر جو گرافکس کا ویریئبل پاس ہو رہا ہوتا ہے اس کی ڈیفرنٹ کیپیبلٹیز کو اس کے ڈفرینٹ میتھڈس کو ہم نے یوز کیا ہے ریکٹ اینگل بنائی ہے اس سے سرکل بنایا ہے اس سے ایک اسٹرنگ پرنٹ کی ہے بہت سارے اور اس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں جتنی میں نے آپ کو شروع میں ڈیمو دی تھی اس میں جتنی شیپس تھیں وہ ساری انہیں گرافکس ٹو کے آبجیکٹس کی ڈفرینٹ میتھڈس ہیں انہیں سے بنا سکتے ہیں آپ. تو یہاں تک ہم نے جو اسٹیپ کیے ہیں وہ دو اسٹیپس تھے سب کلاس کیا جے پینل کو اسٹیپ ٹو کیا کے پینٹ کمپوننٹ والے میتھڈ کو اوور رائٹ کیا step, یہ ہمارے ایک بن گیا اب کسی پینل کو آپ فریم میں جا کے لگاتے تھے تو وہ پینل نظر آنا شروع ہو جاتا تھا نا تو یہ ہمارا پینل بن گیا جس کو ہم نے مائی پینل کا نام دیا اس کو جا کے کسی فریم میں لگائیں گے اور اس فریم کو وزبل کر دیں گے تو یہ پینل بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اب ہم یہ لاسٹ اسٹیپ کرتے ہیں تاکہ اس پینل کو ہم سکرین پہ دکھا سکیں کہ اس پینل کو کسی فریم میں لگاتے ہیں اور دیکھنے کی کیا بنتا ہے تو ہم نے ایک کلاس بنائی ہے جس کا نام ہم نے رکھ دیا ٹیسٹ اور اس کے اندر ہمارے پاس آپ دیکھیں ایک جے فریم ہے اور مائی پینل ٹائپ کا ایک ویریئبل پی ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے اب آپ جیو آئی بنانے کے پروسیس سے فیملیئر ہیں کہ کنسٹرکٹر میں جا کے آپ انٹ جیو آئی کا میتھڈ بھی کال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے سب کچھ کوڈ uh, کو چھوٹا رکھنے کے لیے کنسٹرکٹر میں ہی لکھ دیا ہے کہ ایک جے فریم کا آبجیکٹ کریٹ کیا فریم سے اس کا کانٹینٹ پین گیٹ کیا اور فریم کی لے آؤٹ سیٹ کر دی یہ تینوں میتھڈ آپ کے لیے فیملیئر ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے نیکسٹ ہم نے کیا یہ کہ پہلے ہم فریم میں ڈالتے تھے جیب پینل اب ہم ڈال دیں گے اپنا پینل تو اپنے پینل کا جا کے ایک آبجیکٹ بنا دیا پی اکول یہ my پینل از آلسو اے جے پینل کیونکہ یہ جے پینل سے انہیرٹ ہو رہا تھا اور کنٹینر کے اندر اس کو سینٹر میں پینل کو ایڈ کر دیا فریم کا سائز سیٹ کیا جیسے ہم سیٹ کرتے تھے فریم کو وزبل کیا فریم کا ایکزیکٹ آپریشن لکھا اور یہ کنسٹرکٹر کا ہمارے اینڈ ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اپنے اس کلاس کا آبجیکٹ بنایا مین میں اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جب اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہی آؤٹ پٹ آ جائے گی یہ جو آؤٹ پٹ آپ کے سامنے آئی ہے اس کی ساری آپ وجہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو سارا ویسے ہی ہے کہ پہلے ہم نے جو کام کیا کہ ایک جے پینل کو سب کلاس کر دیا مایہ پینل بنا لیا مایہ پینل کے اندر پینٹ کمپونیٹ کا میتھڈ جو ہے وہ اوور کر دیا پینٹ کمپوننٹ کا میتھڈ جب اوور کیا تو اس کے اندر ہم نے وہ سارا کام کیا وہ ساری ڈرائنگس کی جو ہم کرنا چاہتے تھے گرافکس آبجیکٹ کو یوز کر کے اب پینل بن گیا ہے اس پینل کو وزیبل کرانا ہے سب سے آسان طریقہ کہ پینل کو فریم میں ڈالیں فریم کو وزیبل کریں وہ پینل کو خود ہی وزیبل کر دے گا اور یہ پیچھے کیا پروسیس ہوتا ہے ابھی جو ہم نے لیکچر کے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کا پینٹ کمپوننٹ پینٹ باڈر پینٹ چلڈرن کال ہوتا ہے وہ پینٹ چلڈرن آگے چائلڈ کے پینٹ کمپوننٹ پینٹ باڈر پینٹ چلڈرن تو وہ پروسیس پیچھے ہو ہم نے تھوڑا سا اس کو سمجھا تھا تو یہاں پہ جب ہم فریم کو ویزیبل کرتے ہیں تو فریم کے اندر جو پینل لگایا ہوا ہے وہ پینل اب آرڈنری پینل نہیں بلکہ ہمارا بنایا ہوا پینل ہے اور اس کے پینٹ کمپوننٹ میں ہم نے وہ ساری ڈرائنگ کی ہے جو ہم دکھانا چاہتے تھے تو یہ ہمارے پاس ایک بیسک سا وے ہے اسکرین پہ کچھ کسٹم پینٹنگ کرنے کو اس کے اس پورے جو پینٹ میکنزم ہم نے جو دیکھا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرافکس آبجیکٹ نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے اس نے ہمیں ڈفرینٹ میتھڈس پرووائڈ کیے ہیں ریکٹینگل ڈرا کرنے کا اوول ڈرا کرنے کا سٹرنگ ڈرا کرنے کا تو گرافکس آبجیکٹ کی ہم کیپیبلٹیز دیکھتے ہیں کہ گرافک آبجیکٹ آپ کو کیا کر سکتا ہے بیسٹ اگین میں بات وہی کروں گا کہ بیسٹ آپ کے پاس سورس جو ہے دیکھنے کا وہ ہے ڈاکیومنٹیشن گرافکس ٹوڈیو میں جا کے دیکھیں کون کون سے میتھڈس اویلیبل ہے اور ساتھ ساتھ گرافکس کلاس میں بھی دیکھیں کیونکہ گرافکس ٹو کلاس جو ہے یہ انہریٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو گرافکس کلاس سے اور گرافکس کلاس میں جو میتھڈ اویلیبل ہیں وہ گرافکس ٹو میں بھی اویلیبل ہے تھوڑا سا میں اسکرین پہ آپ کو دکھاؤں گا آپ کو ایک سلائڈ پہ دکھاؤں گا کہ کس کس طرح کی ڈفرینٹ آپ شیپس چیزیں گرافکس کے ساتھ آبجیکٹس کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس کے ڈفرینٹ میتھڈس بھی دیکھتے ہیں تو ڈفرنٹ گرافکس کے ہمارے سامنے جو پریمیٹیو یہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اس میں ہے کہ آپ پوائنٹ ڈرا کر سکتے ہیں لائن ڈرا کر سکتے ہیں پالی لائن یعنی کہ ملٹیپل لائنس ہیں اس کو آپ ایک پوائنٹس کی لسٹ دیتے ہیں اور جہاں جہاں وہ پوائنٹس ہوتا ہے اس پوائنٹس کے بیچ میں جا کے وہ لائن ڈرا کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں آپ یہاں سے دیکھیں کہ آپ کو میں ایک دیتا ہوں کام کرنے کو کہ آپ کو میں سیٹ آف پوائنٹس دیتا ہوں اور آپ نے ان سیٹ آف پوائنٹس کو اس کو دے دیں آرک ڈرا کر سکتے ہیں اوول ڈرا کر سکتے ہیں ریکٹینگل ڈرا کر سکتے ہیں سو آن so تو یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں اچھا یہاں پہ دو دو طرح کی آپ کو چیزیں ملیں گی ایک خالی ڈرا کا میتھڈ ہوگا اور ایک فل کا میتھڈ ہوگا ڈرا کا میتھڈ جو ہے وہ کلوزڈ فگرس کو ایمٹی ٹی ڈرا کرتا ہے صرف بارڈرز ان کے ڈرا کرتا ہے اور فل کا میتھڈ جو ہے وہ کلوزڈ فگرس کے اندر فلنگ بھی کر دیتا ہے تو ڈرا اور پھیل کے دو میتھڈز ہم یوز کر سکتے ہیں اس طرح گرافکس آبجیکٹ کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ہم گرافکس کا کلر سیٹ کر سکتے ہیں کلر کلاس کو یوز کر کے بہت سارے ڈفرینٹ کلرز ہیں گرافکس میں ڈفرینٹ بہت ساری فونٹس اویلیبل ہیں جب آپ نے کوئی لائن پینٹ کرنی ہے تو آپ نے سٹروک کس طرح کا دینا ہے کیا پوری اسٹریٹ لائن پرنٹ ہو ڈیشڈ لائن پرنٹ ہو اینڈ پہ کوئی کیپس لگی ہو یا کس طرح سے ہو سملرلی جو آپ اگر پینٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک ہی کلر میں پینٹ ہوتا چلے کہ گریڈینٹ میں پینٹ ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے لائٹ کلر ہے پھر آہستہ آہستہ وہ ڈارک ہوتا چلا گیا ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ نے اگر کوئی ٹرانسفارمس کرنی ہیں تو وہ بھی گرافکس کے آبجیکٹ کے تھرو کر سکتے ہیں جس میں ٹرانسلیشن روٹیشن فلیپ شیئر اسکیلنگ وغیرہ شامل ہیں تو کلر کلاس کے اندر جا کے آپ دیکھیں ڈفرنٹ ٹائپ کے آپ کو کنسٹرکٹر نظر آئیں گے یہاں پہ ہم شو کیا ہے جو کہ RGB جی بی ویلوز کی بیس پہ کلرز آپ کو کنسٹرکٹ کر کے دے دیتا ہے تو آپ کلر سی ایکولس ٹو نیو کلر اور یہاں پہ اپنی مرضی کا کلر کریٹ کریں اور وہ جیٹ سیٹ کلر میں اس سی کو پاس کر دیں تو وہ نئے نئے کلر بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ گرافک آبجیکٹس کے جب آپ میتھڈ کال کریں گے تو ڈفرینٹ میتھڈ ہیں جیسے ہم نے پیچھے تو ہم نے آپ کو گرافکس کیپیبلٹیز دکھائی کہ ڈرا کا میتھڈ جو ہے وہ ریکٹینگل ڈرا کر دے گا فل ریک کا میتھڈ جو ہے وہ ریکٹینگل فل کر دے گا ڈرا کا میتھڈ ہے ڈرا اسٹرنگ کا میتھڈ ہے اینڈ سو آن گرافکس آبجیکٹ کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو کہ ہمارا کام کر دیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کلرز کے فونس کے میتھڈز بھی اویلیبل ہیں اسٹروک کے میتھڈ اویلیبل ہے پینٹ کا میتھڈ اویلیبل ہے ٹرانسفارم کا میتھڈ اویلیبل ہے تو جس طرح کی بھی ڈرائنگ کرنا چاہیں آپ وہ آپ گرافکس آبجیکٹ میں جا کے کر تو پینٹنگ یہاں پہ دیکھیے کہ اسکرین پہ ایک بیسک سا پینٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں آپ ایک کام کیجیے گا کہ جا کے ایک چیکر بورڈ بنائیے گا آپ نے سب نے کھیلی ہوگی چیس کھیلی ہوگی ڈرافٹ کھیلی ہوگی تو اس میں وائٹ اور بلیک اسکوئرس کا ایک بورڈ بنا ہوتا ہے دو فال لوپس لگیں گے میٹرکس اسٹائل میں ہے آلٹرنیٹ اسکوئرس کو آپ کو وائٹ اور بلک پینٹ کرنا ہوگا تو جا کے ایک چیکر بورڈ بنائیے گا اسکرین پہ کہ وہ کیسے کوڈ بھی ہم آپ کو اس کو دے دیں گے لیکن آپ خود پہلے بنانے کی کوشش کیجئے گا تو پینٹنگ جو ہے اسکرین پہ کرنا بڑا ایک آسان سا کام ہے کہ کیونکہ جاوا کے کمپونیٹ خود ہی کیپیبل ہیں اپنے آپ کو اسکرین پہ وزبل کرانے کے ڈرا کروانے کے تو آل ویو ٹو سب کلاس دیٹ کمپونٹ اینڈ یوز دا کیپیبلٹیز آف دیٹ کمپوننٹ تو لیکچر اپنا وائنڈ اپ کرتے ہیں آج ہم نے پینٹ پہ انیشیل بات چیت کی ہے تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ تین اسٹیپ کا پروسیس ہے سب کلاس کریں ایک جے پینل کو پینٹ کمپونیٹ میتھڈ کو اوور رائٹ کر دیں پینٹ کمپونیٹ میتھڈ کو اوور کیا اور اب اس میں ہم نے جو بھی ریکٹینگل لائن اسٹرنگ ڈرا کرنی ہے وہ ڈرا کریں ڈرا کرنے کے بعد کیا کریں کہ پینل آپ کا ایک بن گیا ہے اس پینل کو انسٹال کریں جے فریم میں جے فریم اپنے آپ کو وزبل کرے گا تو پینل کو بھی وزبل کر پینل کو وزیبل گا تو جو آپ نے ڈرائنگ کی ہوگی, وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر میں نے یہ جو آپ کے سامنے بال ڈرا کی تھی جیسے آپ نے دیکھا وہ ٹینس گیم میں یہ بال موو رہا تھا یہ موو کیسے ہوگا بال آپ یہ ہمارے نیکسٹ لیکچر کی بات ہے لیکن آپ کی جو ہے تھوڑا سا فوڈ فار تھاٹ کے اس کو سوچیں بال کو ہم نے پینٹ کیا ہے دو کوآڈینیٹس پہ ایکس وائی کوآرڈینیٹس پہ تو اگر ہم کنٹینیوسلی ان کوارڈینیٹس کو چینج کرتے چلے جائیں اور دوبارہ سے یہ پینٹ کو کال کرتے جائیں پینٹ کمپنیٹ کا میتھڈ کسی طریقے سے کال کرتے جائیں تو کیا ہوگا کہ بال ہر دفعہ نئے کوارڈینیٹس پہ پرنٹ ہوگی تو یہی کام وہاں پہ ہو رہا تھا کہ پہلے بال اگر 0,0 کاما پہ پرنٹ ہوئی ہے تو اب بال 5,5 کاما پہ پرنٹ ہو رہی ہے اب ٹین پہ پرنٹ ہو رہی ہے 15,15 کوما پہ پرنٹ ہو رہی ہے اور یہ کام اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ آپ کو الوژنسا ہو رہا ہے کہ بال شاید موو کر رہی ہے کانٹینیوس نئی پکچر آپ کے سامنے آتی چلی جا رہی ہے تو اینیمیشن اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ہر دفعہ چیز کو نئے کوآڈینیٹس پہ پینٹ کیا جاتا ہے جب نئے کوآڈینیٹس پہ پینٹ کیا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ چیز موو کریے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو نیکسٹ لیکچر میں یہ اینیمیشنس دیکھیں گے بنا کے ان اینیمیشنس کے کوڈ کے اوپر بات ہوگی آپ سے یہ میں بتاتا چلوں کہ ہم اس ان یہ جو کیبلیٹیز ہم سیکھ رہے ہیں ان کو ہم اپلیٹس کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں اپلیٹس ویب پہ یوز ہوتے ہیں استعمال اپلیٹس کا اب آگے کچھ کم ہو گیا ہے لیکن کیونکہ ہم ویب ڈیزائن انڈ ڈیولپمنٹ کا کورس پڑھ رہے ہیں تو کمپلیٹنیس کے لیے ہم اپلیٹس پہ بھی دیکھ لیں گے کہ اپلیٹس میں ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے تب تک آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اچھی طرح اس کو کریں پریکٹس کریں ڈفرنٹ اس کے اوپر کریں گرافکس جو چیزیں ہیں میں نے آپ کو ڈیمو دی ایپلیٹ کی کافی فیسنیٹ کرتی ہیں لوگوں کو اگر آپ اس پہ ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں گے تو مے بی آپ اچھی اچھی گیمز بھی بنا سکیں اور ان کو کھیلیں خود بھی کھیلیں دوستوں کے ساتھ انجوائے بھی کریں اور یو کین سل دیز گیمس دیر از اے بلین ڈالرس گیمنگ انڈسٹری آؤٹ آؤٹ دیئر ان دا ورلڈ سر نیکسٹ لیکچر میں مزید انٹرسٹنگ اسٹف لے کر آپ سے دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ